اور یہ دلیل ہے کہ انبیاء علیہ امبیالیہسلام کے اولاد میں آنے والے لوگوں نے دین کو برباد کرنے کا جو ان کے لیے سبب بنا وہ کیا ہے خواہشات نااہلی کا مظاہرہ خواہشات پر چلنا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کے کی عمل کیے توبہ کرنے کے بعد ایمان لائے اور نئے کا کیے یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے فصیلوں کے کھلو نل جنت میں ولا علماء نے استدلال کیا ہے کہ بے نمازی انسان جو ہے اس کے اوپر یہ آیات ثابت کرتا ہے کہ کفر کا پتوا لگ گیا کیوں اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا علامن تابنا توبہ کرنے کے بعد ایمان لائے گا بے نمازی ہے وہ توبہ کرے گا ایمان کی تجدید کرے گا اس لیے کہ اس نے کفر کا ارتقاب کیا ہے اور اس پر بہت سارے شرعی دلائل ہیں یہاں یہ آیات بھی وہ توبہ کرے ایمان لے آئے ایک نماز چھوڑنے پر ہمیشہ چھوڑنے والا تو مستقل کافر ہو جائے گا وعد الرحمن جنت پاغاب وہ جو وعدہ کیا ہے رحمان نے بات وہ اپنے بندوں سے بالغیر بغیر دیکھے دیکھا نہیں ہے بندوں نے اور ایمان اس پر لا چکے ہیں اس کا وعدہ ہر صورت میں آنے والا ہے ہر لحاظ سے اس کا وعدہ آئے گا پورا ہوگا لائس مئو نہیں سنیں گے اس جنت میں بےحدہ باتیں سلامہ مگر سلام ہر طرف سے سلامتی کی اچھے اخلاق کی باتیں اور سلام سلام وَلَهُمْ فِيهَا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا فیحا ان کے لیے رجک ہوگا اس جنت میں بکرت ہوں صبح شام یہاں صبح شام سے مراد کیا ہے معنی ہر وقت ہر وقت ہر وقت ان کے لیے رزق اللہ کے طرف سے مہیا ہے کیونکہ صبح شام ہمارے ہاں تو الگ نظام ہے جنت کا نظام ہی بدل جائے گا جب وہاں رات نیند کے لیے نہیں ہوگی کیونکہ سونا ہی نہیں ہے تو صبح شام کا کیا حساب آئے گا پھر کوئی حساب نہیں آئے گا وہاں تو دن ہی دن ہے خوشی خوشی ہے ہر وقت انسان ایک خوشی کے مجلس میں ہے خوشی کے ماحول میں ہے تھکاوٹ نہیں ہے کہ رات آئے نیند آئے دل کل جنت یہ ہے وہ جنتیں نو رسو میں عبادنا بادش بناتے ہم اپنے بندوں میں سے من کان تقیا جو ہو پر جنت کا وعدہ اللہ کا متقین کے ساتھ ہے اپنے اندر بندہ تقوی پیدا کرے تو اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان مقامات میں متقی بندوں کو پہنچاتا ہے فلاں تعالی فرمائے ایسی جنت جس میں ان کے انکو کے ٹنڈک ہے اور یہ ملے گا کن کو جو اس کے لیے عمل کریں گے عمل عال عمران میں ہم نے پڑھ لیے وہ سارے رب کو مجنت ہر جو سما ہر جو ہاتھ سماوت و لر جن کے عرض چھوڑان اسمانوں زمینوں سے بھی زیادہ ان کے لیے فرمایا محنت کرو کوشش کرو فرمایا و عدت دل متقین و مستقین کے لیے تیار کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیل سے کہا یہ اللہ کا کتاب آیتیں لے آتے ہو بہت خوشی ہوتی ہے آپ جلدی جلدی ہمارے پاس کیوں نہیں آتے آپ کے آنے سے ہمیں بہت لذت محسوس ہوتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے انہوں نے کہا میں تو اپنی مرضی سے آتا نہیں ہوں میرے پاس اختیار نہیں ہے اختیارات تو سارے اللہ کے پاس ہیں اللہ کے اختیارات سے ہم اوپر جاتے نیچے آتے ہیں ان لوگوں کا عقیدے پر رد کہ جو ملائک کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو با اختیار سمجھتے ہیں فرمائے ما یمنا کان تضورانا اکثر اماں تضورانا آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ ہمارے زیارت کے لیے بار بار آئے جبریل نے اللّہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنا ہے وہ مانتا بمرک نہیں اترتے ہم مگر آپ کے رب کے حکم سے لہما بے نہ دینا ماں کلپنا के लिए لیے ہیں جو ہمارے آگے اور پیچھے ہیں تمام حالات اس کے علم میں ہیں جو دنیا سے لوگ گئے ان کو بھی وہ اللہ جانتا ہے جو ہمارے موجودہ حالات ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے جو بعد میں آنے والا حالات کیفیت ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے وَمَا ماں بین ادالک جو اس کے درمیان میں ہے مانا آسمان کے حالات سے بھی وہ اللہ واقف زمین کے حالات سے بھی وہ اللہ واقف وَمَا ماں بہینہ دالکا جو اس کے درمیان میں ہے اس کے حالات سے بھی اللہ واقف وَمَا ماں کا نا رب کا نسیح نہیں ہے وہ بولتا نہیں ہے جو کچھ وہ ہمیں بتاتا ہے شروع کے بعد آخر کے بعد وہ رب العالمین بولتا نہیں ہے اس نے ہم کو جو حکم دیا ہے اسی کے مطابق ہم اترتے ہیں معلوم ہوا فرشتوں کو بھی اختیار نہیں ہے رب ہے ماں بے نما جو اس کے درمیان میں ہے اسی کی عبادت پر وہ عبادت ہی اور قائم رہو ثابت رہو ثابت قدم رہو اس کی عبادت پر اس کے عبادت پر صبر کرتے رہنا حل تم الح سمی کیا تم جانتے ہو اس کے لیے کوئی ہم نام اللہ کا کوئی ہم نام ہے نہیں یقینا نہیں ہے جو لوگ اس اللہ کے لیے ہم نام بناتے ہیں کہ وہ بھی داتا تو زمین پر بھی ڈالتا وہ بھی مشکل کشا تو لاہور میں بھی مشکل کشا یا علی بھی مشکل کشا یہ اللہ کے قرآن کے منکر ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کا کوئی ہم نام نہیں ہے الطل سمیا مان اللہ اللہ کا کوئی ہم نام نہیں نام صرف لفظ اللہ کسی کو نہیں بولیں گے بلکہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا ہم نام بنانا ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم وہ یقول ال انسانوں کہتا ہے انسان آئدہ مامتوں کیا جب میں مر جاؤں گا لسو فر جو عن قریب میں اٹھایا جاؤں گا زندہ ل انسانوں کیا یاد نہیں کرتا انسان خلق نہ ہن قابل یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے اس کو پہلے ولم یا کچھ سہی آم وہ کچھ بھی نہیں تھا یعنی کیسے اس کا فکر ہے اللہ فرماتے زمین اسمان یہ سب میرے ہیں جو اس کے درمیان میں ہے وہ میرے ہیں اور حکم دیتا ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے تو ان کا عقل دیکھو کہ یہ اس اللہ کے ہوتے ہوئے اس بات میں شک میں ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ اٹھا سکے گا کہ نہیں یہ تو بہت عجیب عقیدہ ہے ان بدبختوں کا اور ظالمانہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نئے خلقت پر قیامت پر ان کا شبہ آتا ہے اللہ نے ان کا رد کیا ان کے خیال ان کے سوچ عجیب ہے اپنے خلقت پر نظر ڈالے تو اس سے ان کا آخرا ثابت ہو جائے گا کہ باتیں لیں کہ اللہ نے پہلے بار ان کو پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے اس کے لیے صورت روم میں فرمایا آیات نمبر ستائیس میں کہ بوس اللہ پر آ رہی ہے دوبارہ پیدا کرنا تو بہت ہی آسان ہے اس لئے کہ وہ خلام ہے بہت ہی پیدا کرنے والا خوب جاننے والا رب, ہے تیرے رب کا لنا شرن ضرور ہم جمع کریں گے شیتینا شیتانوں کو, کو تم ان کو حاضر کریں گے جہنم جسیا جانم کی گرت گرت گرت گٹنوں کے بل جس طرح دنیا میں اپنے مزاروں کے آگے گٹنوں کے بل بیٹھے ہوتے تھے اپنی پیروں کے آگے گٹنے ٹھکاتے تھے اور اپنے ملنگوں کے آگے بیٹھتے تھے درویشوں کے آگے وہ اپنے مجالس قائم کرتے تھے ارد گرد بیٹھ کر پیر صاحب کو بیچ میں لا کر اب یہ ان کا جانم پیر بن گیا آؤ جی اب ان دنوں گھٹنوں کے بل اللہ نے ان کو بٹھا دیا جس طرح ہوتے نا آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں بڑے بڑے ہوٹل ہیں ہوٹل کے آگے وہ چرغے جو سکھوں میں ڈال کر کے درمیان میں آگ جلاتے ہیں اور ارد گرد ان کو پورا پورا ثابت مرغیوں کو چرغے بنا کر ان کو بوننے کے لیے رکھ لیتے ہیں یہی کیفیت یہاں بیان ہو رہے ہیں حول جہنم مجسیا جانم کے ارد گرد گٹنوں کے بل سمل جانا کل شہدن پھر ہم ضرور کیچ لائیں گے ہر ایک گروہ میں سے آئیو کون ان میں سے اشد ارشد والر سختہ رحمان کے خلاف سرکشی میں ہم ان کے وڈیروں کو لے آئیں گے یہ فرعون لے کر آؤ یہ شداد ہے یہ نمرود ہے یہ ابو جہل ہے یہ ہر اپنے دور کا ادبا شعبہ ہے جو رحمان کے بڑے مخالف تھے ہم خوب جانتے ہیں لوگوں کو اولا بحا سلیا جو پہلے زیادہ لائق ہے داخل ہونے کا اولا بہا زیادہ لائق ہے اس جانب میں سلیہ داخل ہونے کا ان کو پہلے لے آئیں گے یہ ان کے سردار ہے یہ قیادت کریں گے نا اور منار وہ قائد بنیں گے جانب میں جانے کی لیے اور ہم نے صورت عراب میں پڑھ لیے تھا ولا لی انہوں نے تم میں سے کوئی بھی مگر وارد ہوگا جانم میں داخل ہوگا نجات دیں گے ہم ان لوگوں کو اتو جنہوں نے تقوی اختیار کیا چھوڑ دیں گے ظالموں کو جسیا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے اندیمو مان جنت جانے کے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں سیوائے جانم کا جانم کے اوپر اللہ تعالی نے پورے کو بچایا ہے تو جو بھی جنت میں جائے گا تو وہ جانب کے اوپر سے گزرے گا یہاں وارد ہونے کا معنی یہ ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جانب میں ڈالے گا یہ معنی نہیں ہے معنی جانم کے اوپر سے ان کا گزرنا ہے ایک معنی یہ دوسرا معنی یہ کہ اللہ رب العالمین سیر اور تفریح کے لیے جانبیوں کے حالات اور کیفیات معلوم کرنے کے لیے ایمان والوں کو جانب میں بیچ دے گا ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی صرف ان کے حالات اور کیفیات کو دیکھ کر ان کو اللہ تعالیٰ متقین کو پھر جنت میں لے جائیں گے اور جو ظالم مشرق کافر منافق ہوں گے وہ جانب میں رہیں گے اور پھر نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اس پل پر گزرنے کی کیفیت جو حدیث میں بیان کی ہے پہلی جماعت بجلی کی چمک کے طرح جائے گی پھر دوسری جماعت کا ذکر کیا کہ وہ تیز رفتار گھوڑوں کے سواری دوسری جماعت پیدل جانے والے تیز دوڑنے والے چوتھی جماعت سرو جانے والے پھر ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کبھی گریں گے کبھی اٹھیں گے ہوں گے اسی پل کے اوپر اور نبی علیہ سلاد السلام نے فرمایا اس پل کے دائیں بائیں لوے کے کنڈے ہوں گے سادان حدیث میں آیا ہے ایسے ہیں جس طرح سادان درخت کے جو کانٹے تمہیں نظر آتے ہیں یہ ہمارے کسائیوں کے پاس لوہے کے کنڈے ہوتے ہیں نا جو گوش میں یوں ڈال لیتے ہیں تو پورا ادا جانور اٹھا لیتے ہیں اس طرح لوہے کے کنڈے ہوں گے اس پل پر جو لوگ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کنڈوں کو کے ان کو یہ سمجھ دی ہے کہ وہ مشرق اور کافر کو پہچان لیں گے تو یہ کنڈے ان پر حملہ کر کے نیچے گرائیں گے اور بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک شخص وہ پل پر جائے گا کنڈے اس کو کاٹیں گے کھینچیں گے ایک طرف کھینچ رہے دوسرا اپنے طرف کھینچتے پھر وہ کبھی گرتے کبھی اٹھتے چلتے چلتے جس طرح شام رنگتا ہوا جاتا ہے نا اس طرح وہ مشکل سے جانم کو پار کر لے گا پار کرنے کے بعد جانم کے طرف چہرہ کر کے کہے گا الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے تجھ سے مجھے نجات دی وہ آتانی اور اس نے مجھے وہ کچھ دیا جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا یہ وہ شخص اللہ کے نبی فرماتے جو جنت جانم سے سب سے آخر میں جا رہے ہیں کم درجے والا جس کو دس گنا زمین اللہ تعالی جنت میں دے گا تو یہ کیوں اس نے کہا کہ وہ آفا نتا نالمی عالم اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے منصوبہ فقت فاس سب سے بڑی کامیابی یہ ہے نا جانم سے بچ گیا تو اس ترتیب سے لوگ یہاں سے گزر جائیں, جائیں گے جانب میں جاتی ان پر ہمارے آئے تھے بھائی نا تین واضح کبھر کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا منو ان لوگوں کیری جنہوں نے مان لا ہے کون سا دونوں فرقوں میں سے جماعتوں میں سے بہتر ہے مقام مقام کے اعتبار سے وہاں سن ددیا اور مجلس کے اعتبار سے ندی ندا یہ مجلس کو کہتے ہیں نا تو مجلس کن کے اچھا کن کا مجلس بہتر ہے اور مقام کے اعتبار سے ان کے گھر بلڈنگ مال دولت یہ کن کا اچھا ہے کہتے ہیں ان لوگوں کو دنیا کے مجالس اور بلڈنگوں کے اور مال و دولت کے بہت بڑا فکر اللہ فرماتے ہیں وکما لگنا قبل کتنے الگ کیے ہم نے ان سے پہلے منقر نے ان قوموں میں سے وہ بہت زیادہ سامان میں اثاثہ سامان بہت اچھا ساثت اور ان کے پاس سامان دنیا کا وہ اور ظاہری مال ریا ریا کے مال بڑے بڑے گاڑیاں جس طرح آج لوگوں کے پاس ہوتی ہے نا ان کے بڑے بڑے اونٹ اور بڑے بڑے سواریاں اور یہ بڑے لاؤلشکر مال دولت سونے چاندی پر میں جن کو ہم نے ہلاک کیا افسن و اشاسن وہ سامان کے اعتبار سے بہت آسان تھے ان سے بھی آسان اور وہ ریاکاری کے اعتبار سے ان کے پاس بہت کچھ تھا لیکن ہم نے جب پکڑا تو ان کا وہ کچھ کام نہیں آیا اس سے ثابت ہو گیا نا کہ پہلے قومیں ہم سے احساس میں احسن تھے احسن مال دولت قوت طاقت میں ہم سے زیادہ تھے وہ جیسے کہ سورت قمر میں فرمایا من اکفارک فی علاقور کیا تمہارا جو کافر ہیں یہ گویا پچھلے کافروں سے کوئی بہتر ہے ان کے لیے کوئی اعلان اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی ایسا نہیں ہے قل آپ فرما دیجئے من کا رفت و جو ہو گم رہی میں فل یمد اللہ رحمانوں فسٹ دیتا ہے ان کو رحمان مدا مد مدت کے ساتھ لمبا چھوڑا ڈیل دینا حت یہاں تک مایونا جب وہ دیکھیں گے جو وعدہ کیے جاتے ہیں ذاب ہو امت ساحتا یا عذاب دنیا میں یا قیامت کا منظر نمونا فصل قریب جان لے گی وہ من هو شر مکان کون ہے بعت اعتبار مکان کے شر کے اعتبار بدتر مکان والا وہ عذاب و اور کمزور ہیں لشکر میں یہ دیکھ لیں گے ابھی تو یہ کہتے نا کہ ہم بڑے تیز ہم بڑے قوت والے لیکن جب یہ حقیقت کے میدان میں آ جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کن کا قوت اور طاقت زیادہ ہے اور یہ اللہ کے لشکروں کو جب دیکھیں گے اللہ کے عذابوں کے لیے پکڑ پکڑ کر ان کو جب لے کے جائیں گے تو ان کو احساس ہو جائے گا یہ دنیا کے وہ ہمارے مجالس ایمان والوں کے مجالس کے مقابلے میں ہمارے وہ افرادی قوت ان کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں تھا آج تو ہم امام والے کامیاب ہو گئے ہم اپنی جان چڑا نہیں سکتے فرما ان کی لشکر ہے ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ کمزور ہے عذاب و جندہ کمزور لشکر والے لوگ وہ عزید اللہ اللہ بڑھاتا ہے اللہ تعالی زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو احتدا جنہوں نے ہدایت پایا ہے ہدن ہدایت میں ول باقیات اور باقی نے کہ بہترین انجام ہے اس کا انجام جو پلٹ کر آئے گا وہ بہت بہتر ہے مانا دنیا میں بھی اس کا اجر ثواب بہت بہتر اور آخرت میں اس کا انجام ہے وہ بھی بہت بہتر ہر قسم کے اعتبار سے اس کا نتیجہ بہت اچھا ہوگا افارجی کیا دیکھا ہے آپ نے ان لوگ ان اس شخص کو کفر ہو جنہوں نے کفر کیا بے آیاتنا ہمارے آیتوں کے ساتھ وقال اور کہاں لبوت مالا اول ادام ضرور دیا جائے گا اس کو مال اور اولاد ایسے شخص کو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک طرف ہمارے آیتوں کا منکر اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ مجھے قیامت میں مال اور دولت دیا جائے گا میں آخرت میں بھی مالدار ہوں گا مجھے عزت ملے گا آس بین وائل کا واقعہ ہے نا یہ آس بین وائل اس نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر بھی مال اور دولت والے ہیں اور آخرت میں بھی ہم کو سب کچھ ملے گا اس نے یہ بات بتائی تھی اللہ نے ان کو جواب دیا ایسا نہیں ہے تمہارا سوچ غلط جب اس کو صاحبی نے کہا کہ میرے وہ قرضہ تو دے دو دور جہالت میں میں نے آپ کے لیے لوہاری کا کام کیا تھا لوہاری کا کام کوئی چیز بنا کے دیا تھا اس نے کہا محمد پر تم کفر کرو صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دوں گا اس نے کہا تو میں تو اس پر کبھی بھی کفر نہیں کروں گا تم مر جاؤ پھر زندہ ہو جاؤ اس نے کہا کیا مرنے کے بعد ہم پھر زندہ ہوں گے ہاں ہاں پھر زندہ ہوں گے قیامت ہاں کا دن ضروری ہے ہاں ٹھیک ہے جب میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا نا وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت مال دولت دے گا وہاں پھر پیسے لے لینا تمہارے جو بچے ہوئے پیسے میرے پاس ہیں نا وہاں دے دوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا فکر دیکھو ایک طرف انہوں نے کفر کیا ہمارے آیتوں کا دوسری طرف یہ کہتے لگو تی نہ مالب والا مجھے مال دولت بھی دیا جائے گا اطلاع کیا خبر دیا گیا اس کو غیب کا اس کو اطلاع دی گئی ہے امید تخرحمن احدا یا لیا اس رحمان سے وعدہ اللہ کے ساتھ اس کا کوئی وعدہ ہے کلّا کل ہرگز یہ بات نہیں ہے صنعت تو قریب ہم لکھ لیتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ہم لکھیں گے ماں یقولو جو وہ کہتے ہیں مِنَ اور بڑھا دیں گے ہم ان کے لیے عذاب کو بڑھانا ہم ان کے لیے عذاب بڑھا دیں گے اولاد نہیں بڑھائیں گے دولت نہیں بڑھائیں گے عذاب بڑھائیں گے وہ ن اور ہم وارث ہوں گے ماں اس چیز کے یقول جو وہ کہتے ہیں وہ یا تینہ فردا آئیں گے ہمارے پاس قہمت کے دن اکیلے جن چیزوں کے یہ کہتے ہیں نا ہم ان کے وارث ہیں اب بھی دنیا میں وارث ہے قیرت میں بھی وارث مال دولت ان کی اولاد سب چیزوں کے وارث تو ہم ہیں فرمایا ہم وارث ہوں گے ان چیزوں کے جو وہ کہتا ہے ہمارے پاس یہ تنہا آئیں گے نہ دولت کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا خالی ہاتھ ہوں گے چھوڑا ہے پیچھے بنایا انہوں نے اللہ کے ماں سیوا ماں بولے تاکہ ہو ان کے لیے مددگار عزا مددگار انہوں نے اللہ کے ماں سے باہ اوروں کو مددگار بنایا ان سے مدد طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کام آئیں گے مشکلات میں کل لا ہرگز یہ بات یہ نہیں ہے سید بے عبادت ایمن قریب و قبر کریں گے ان کی عبادت کا ہو گے ان کے مخالف ان کے زد ہوں گے زد مخالف معلوم ہوا نا اللہ تعالیٰ بارہا کہتا ہے کہ انہوں نے ہمارے بندوں کو الا بنایا ہے بندوں کو ہرگز یہ بات نہیں ہے وہ ان کے ان عقائد پر کفر کریں گے بے عبادت وہ یقین وہ ان کے مخالف ہوں گے بدھ کیا مخالف ہوگا خبر کے پتھر کیا مخالف ہوں گے نہیں انسانوں کا پجا لوگوں نے کیا ہے المترا کہ آپ نے دیکھا شاطوینا یقین ہم نے بھیجا شیتانوں کو الکافرینا کافروں پر ابارے ان کو ابارنا گنا پر ان کو ابارتے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں ان کے لیے شیطانوں کو اللہ کرین بناتے سورج ظخر نے فرمایا کہ ان کے لیے ہم کریم بناتے فسا قرین وہ بہت برا دوست ہوتا ہے یہاں فرمایا کہ کافروں پر ہم نے شیطانوں کو بیچ کر گناہوں کے گنا ان کو ابارنا شروع کیا ہے فلاں جلتی نہ کرنا ان پر ہم نے گن رکھا ہے ان کو گننا ہم گن رہے ہیں ان کو گننے کے ساتھ ان کا سب کچھ ہمارے لسٹ میں موجود ہے وہ کہیں بچ نہیں سکتے پڑھ لیا تھا نا شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے وہ ان کو جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے رہتے یومناسر مدفینہ جس دن ہم اکٹھا کریں گے پرہس گاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر وفد یہ کتنے اعزاز کے بات ہے اللہ فرماتے ہیں یہ رحمان کے پاس وفد کی صورت میں آئیں گے دنیا میں بھی وفد اس کو کہتے ہیں جو کسی ملک میں دوسرے ملک کا اعزازی اور بہت ہی پسندیدہ لوگ جائے کہتے ہیں وفد کی صورت میں آئیں گے وفد کی صورت میں آئیں گے وہ نسوخ اور ہم ہانکیں گے صاف یسوخ جانوروں کو بگانے کے لیے کہتے ہیں نا وہ نسوخ المجرمینہ الہ نمو اور ہم ہانکیں گے مجرمین کو جانم کے طرف پیاسے وردا پیاسے ہوں گے پیاسے حالات میں جانم میں آئیں گے لائم لکون شفاطہ اختیار نہیں رکھیں گے وہ سفارش کرنے کا من اتخذ نے تخذرحمان عہدا مگر جس نے لیا رحمان کے پاس سے عہد سفارش کا جو ان کا عقیدہ ہے شفاعت قہریا جبریہ شرکیا یہ نہیں چلے گا قیامت کے دن جیسے کہ صورت ظمر میں فرمایا نا قل اللہ شفات و جمیا کہہ دو کہ سماعت تمام سفارش اللہ کے پاس ہے تمام سفارش اختیارات اللہ کے پاس ولا یشوا اللہ نئی شفات کریں گے صورت انبیاء میں فرمایا کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے شفاعت پر راضی نہ ہو جس کے لیے کرتے ہیں ان کے لیے اجازت نہ ہو یہ مقید ہے آزاد نہیں ہے وکال الرحمان و لدا کہ بہت, بہت باری بات ہے یہ جو تم لے کر آئے ہو کہ رحمان کے لیے بیٹے کا تصور تقاد و سماعت اور سماوات و قریب ہے کہ آسمان یا تفقت کر نہ پڑ جائے میں اس بات سے وہ تنشب العرضو اور پٹ جائے دراڑے آ جائے زمین میں وہ تخر الجا لدا اور ریزا ریزا ہو کر گر پڑے یہ پہاڑ کتنی سخت بات یہ تو اللہ کے زمین پر جو ہم پھرتے ہیں نا یہ اللہ کا بڑا رحم ہے یہ کراچی ہو یہ سندھ ہو یہ پاکستان ہو اجم یہ تو کب کا تباہ ہونا چاہیے تھا کیوں یہاں کونے کونے پر اللہ کے لیے غیر کو اولاد بنا دیا گیا ہے اور نہ معلوم کون کون سے عقائد لوگوں نے بنا ہے جنڈے کے پجاری جانوروں کے سنگھ کا پوجا یہاں تک کہ کتوں کے دانت جو ہے کتوں کے دانت وہ بھی نکال کر اور تار میں ڈال کر بچوں کے گلے میں ڈالتے ہیں کب کہتے ہیں جب بچے کے دانت نکل آتے ہیں نا اس وقت کتے کا دانت اس کے گلے میں ڈال تو دانت آرام سے نکل آتے ہیں یہ عقیدہ بنا ہے کتوں کے دانتوں پر عقیدہ اتنا بڑا شرک اس ملک میں جاری ہے کونے کونے پر علا معبود مزارات اسمان سے ان کی جنڈے باتیں کرتے ہیں اللہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس کے وجہ سے قریب ہے کہ اسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین پھٹ جائے پہاڑ اپنے جگہ پر گر کر ریزہ ریزہ ہو جائے اندا جو الرحمان ہے وہ یہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے دعوی کیا ہے بیٹے کا ان کا دعویٰ ہے کہ رحمان کا بیٹا ہے وَمَا مایا بغیر رحمان یت تخیذ نہیں ہے لائق رحمان کے لئے کہ وہ بنائے اپنے لیے اولاد ان کے لیے لائق ہی نہیں ہے ان کے منصب کے خلاف ہے ان میں کمزوری کی کوئی صفت ہی نہیں ہے ان کلو منفی سماؤ آتے والا نہیں ہے مخلوق اثمانوں زمینوں میں اللہ آتر رحمان مگر آنے والے ہیں رحمان کے پاس غلام بن کر جب سب کے سب اللہ کے غلام ہیں تو اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے کوئی بخفی نہیں زمین میں یہ کہیں بھی چلے جائیں گے اللہ فرماتے میں لے آؤں گا زمین کے کسی بھی حصے میں یہ غیر نہیں ہو سکتے کتاب حفیظ ماین قسل اردمن ان سے کوئی بھی ٹکڑا سر پاؤں کوئی انسان پورا زمین چپا نہیں سکتی ہے وہ کل لماتی مت اور سب کے سب آئیں گے اس اللہ کے پاس قیامت کے دن اکیلے اکیلے تنہا تنہا اللہ فرماتے ہیں یہ سب اللہ کے پاس آئیں گے تن تنہا آئیں گے وہ لقج تمہ سورت نام آیات نمبر چورانوے میں ہم نے چورانوے میں پڑھ لیا تھا یقیناً ہمارے پاس آئے اکیلے کما مرہ جیسے میں نے پہلے بھی اکیلے آئے تھے ابھی اکیلے آئے بولو گا رحمان ان کے لیے محبت اللہ نے کیسے محبت پیدا کی ہے حدیث میں آیا ہے سی بخاری کی روایت نبی علیہ السلط اسلام نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے جبریل کو بلاتا ہے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو حب بھی آپ بھی ان سے محبت کرو وہ پھر اللہ کے مخلوقات میں عظیم مخلوقات اسمان کے فرشتے عرش کے فرشتے ان کو اطلاع دیتے ہیں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی ان سے محبت کرو پھر چٹا اسمان پانچواں چوتھا تیسرا دوسرا پہلا پھر زمین پر ملائے آتے ہیں تم میوزا القبول ہو پھر یہ قبولیت اس کے لیے رکھ دی جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں دنیا کے جس کونے میں کوئی ہے متب سنت ہے مجاہد ہے دائی ہے اس کی خبر آپ کو پہنچے آپ کو خوشی ہوگی اس سے محبت ہوگی کہ وہاں اللہ کے دین کا ایک دائی ہے مجاہد ہے آپ نے نہ دیکھا ہوگا نہ اس کی ناک نہ اس کی آنکھیں نہ اس کا ماتا نہ اس کے وجود کا کوئی حصہ آپ کے پسندیدہ ہونے سے آپ کو محبت ہوگی نہیں غیرہ طور پر اس کی محبت اللہ آپ کے دل میں ڈال لے. یہ ہے اللہ رب العالمین کا سیجا رحمان ان کے لیے محبت پیدا کرتے تھے ملائٹوں آسان کیا ہم نے اس قرآن کو آپ کے زبان مبارک پر لطبین بشارت دے اس قرآن کے ساتھ اب متقین کو وہ تم ذربی قوم اللہ ڈرائش کے ساتھ قوم سرکش کو علط الخص نے پڑھ لیا تھا نا ایسا قوم جو سرکش ہے اس قرآن کے ذریعے سے ان کو ڈراؤ یہ دلیل ہے کہ دنیا میں سرکشوں کا علاج قرآن سے ہے قرآن کو پڑھا جائے قرآن کو عام کیا جائے قرآن کی دعوت کو عام کیا جائے اپنے تعلیمی نصاب وہ قرآن کریم سے لکھا جائے لیکن اب کیا کرے اب تو قرآن کے آیتوں کو نصاب سے نکالا جاتا ہے اس میں جہاد ہے اسے توبہ نکالو اس میں سے صورت برات نکالو اس لیے کہ اس میں جہاد مسلمانوں کو جنگیو بنا دے جبکہ کہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہے معاشرے کے اصلاح کے لیے فرمایا اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ سرکش لوگ بھی اس سے ڈر جائیں گے ان تقوا آ جائے گا ان میں اور جو متقین ہے ان کے لیے جنت کے بشارت اور دوسرا معنی یہ کہ متقین کے لیے جنت کے بشارت دو اور جو اللہ کے باغی ہے ان کو جانم کی واحد سنا دو لگنا قبل ہلاک کیا محسوس کرتے ہیں کوئی شخص جتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا بڑے بڑے ان سے سرکش آئے تھے تو یہ ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہیں اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ یا سنتے ہیں ان کے آہٹ ان کے قدموں کے کوئی آواز کوئی بنک نظر آتے ہیں ان کو سنائی دیتے ہیں کوئی بنک ہے ان کے قدموں کے آہٹ کی آواز ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا ہلاک کر دیا اور ان کے قوتوں نے طاقتوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا بلکہ ہلاک اور تباہ ہو گئے صورت کے خصوصیات صورت میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر فرمایا دوسرے نمبر پر عیسا علیہ السلام کے ولادت اور ان کا حال تیسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر اور اس کے والد کے ساتھ مکالمہ چوتھے نمبر پر ان لوگوں کا جانشین بننا جنہوں نے نمازیں ضائع کیے ان کے لیے جانم کی واحد نمبر پانچ مخالفین پر تنبیہات بہت ساری تنبیہات نمبر چھ اولاد اللہ کے لیے مقرر کرنا یہ بدترین عمل ہے نسبت اس کا اللہ کے طرف کرنا نمبر سات فرشتے بھی زمین پر اترنے میں اللہ کے حکم کے محتاج نمبر آٹھ، شفاعت کا اللہ نے نفی کیا ہے کہ وہ متعین ہے اور اللہ تعالی کے اذن کے ساتھ اس کا تعلق ہے صورت توہا قبل کے ساتھ اس کا ربط تعلق پہلے صورت میں اللہ نے توحید ثابت کیا انبیاء کے آجزی اور فرشتوں کے آجزی کے ساتھ اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ دعوت توحید پر زور دیتا ہے کہ دلیری اختیار کرو اللہ کے توحید کو بیان کرو جہاں بھی تم ہو توحید بیان کرو نمبر دو پہلے صورت میں مصع السلام کی قصے کا اجمالن ذکر اس صورت میں اس کا تفصیلی قصہ نمبر تین پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کا ذکر تھا اس صورت میں مصع السلام کے دعوت کا ذکر اور ان دونوں کا منحج کے بارے میں فرمایا ان کا منحج ایک دعوت ایک من توحید سورت کا عنوان ہے توحید پر دلیری کے ساتھ کام کرو توحید کو بیان کرو اللہ کا حق ہے حق اس میں کسی اور کو لوگوں نے اس کے ساتھ شریک ٹہرایا ہے تو تم اللہ رب العالمین کے اس حق کو بیان کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے حق کو اللہ کے لیے ثابت کیا جائے اور اللہ رب العالمین اس حق میں تن تنہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے جن لوگوں نے اس کے شریک تیرائے ہیں ان سے برات اور ان کے نظریات اور عقائد پر رد اچھی طریقے سے وضاحت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت میرا بال بہت کرم والا ہے اس کے رحم کا انتہا ہے بہت رحم والا ہے تو ہا ماض اللہ قرآن توحا ایک قول تو یہ کہ یہ حروف مقدعات میں سے ہے اور دوسرا قول یہ ہے اس کا معنی یہ ہے یا رج النش اے بہادر آدمی امام ابن جریر نے یہ نقل کیا ہے ایک بہادر آدمی یقیناً اوشا سلاۃ والسلام بہادر انسان اے بہادر انسان اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے بہادر تھے صحابہ کرام نے اس کے بہادری کے بہت سارے واقعات سنائے ہیں یہ مانا تو ہاں اے شجا اے بہادر ما انزلنا انسل قرآن نہیں نازل کیا ہم نے قرآن کریم کو آپ پر تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائے ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کے لیے یہ مصیبت بن جائے آپ کا سینہ اس سے تنگ ہو جائے اللہ تذکرت اللہ مگر یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتا ہے اس بلند آسمانوں کو زمین کے پیداوار بلند آسمانوں کو بناوٹ یہ اسی کا ہے اور رحمان والا رحمان عرش پر مستوی ہے رحمان آسمانوں پر ہے جس کا بارے میں کئی مقامات پر ہم نے پڑھ لیا اور آگے اس کے اور دلائل یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے اور قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ عرش پر ہے وہ مخلوق کے ساتھ فرش پر نہیں ہے مخلوق کے اندر نہیں ہے لہو ما فسماوات و ما فضر اسی کے لیے جو اسمان اور زمینوں میں ہے اما بینا و ماں تمطرا جو اس کے درمیان میں ہے اور جو تختسرا میں ہے سب سے نیچے جس کو اردو والے نمناک کہتے ہیں سب سے نیچے جگہ نمناک یعنی زمینیں ختم ہو جائے اور نیچے گارہ آ جائے اس گارے کا نام تخت سرا مانا اس پر بھی اللہ کا نظر اس پر بھی اللہ کا قدرت اس پر بھی اللہ کے کنٹرول اللہ کے کنٹرول سے کوئی چیز باہر نہیں ہے جہر بالخور ہے اگر آپ بلند کرے اپنے آواز کو وہ جانتا ہے اور انتہائی پوشیدہ سر کہتے نا وہ مجلس جو انسان آپس میں خفیہ مشورہ کرتے ہیں اور اخوا وہ جو انسان اپنے دل میں چھپائے رکھے فرمایا وہ تمہارے ظاہری پوشیدگی کو بھی جانتا ہے اور دل میں چھپانے کو علیم و بزا ہے وہ اللہ لا الا اللہ ہوا نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ ہے اللہ ہو اللہ ہی ہے بس کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ اللہ ہے حسن اس کے اچھے اچھے نام ہیں فرمایا اس اللہ کے اچھے نام ہیں اور اسی ناموں پر ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ فتح او ناموں کے ساتھ اس اللہ کو بکار عراف ایک میں ہم نے پڑھ لیا تھا وحل کیا آیا ہے آپ کے پاس واقعہ مسالۂ سلاۃ السلام کا یہ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے چوبیس نمبر تک تقبیر مرحلہ اس کا مرحلوں پر یہ منقسم ہے یہاں سے چوبیس نمبر نارن جب دیکھا اس نے آپ کو پس لے اہل ہی اپنے گھر والیوں سے اپنے گھر والی سے کہا تم ٹھہر جاؤ ان نارا یقینا میں نے دیکھی ہے آگ شاید کہ میں آتی گم لے تمہارے پاس میں اس سے بے کوئی کو لے کر آؤں گا رات سردی ہے ہوائی چل رہی ہے او عج وال نارے یا پاؤں گا میں اس پر کوئی رستہ بتلانے والا اب یہ شعیب علیہ السلام سلام کے پاس سے دس سال گزار کر وہاں سے پلٹ کر آ رہے مدیم سے آ رہے پلٹ کر دس سال گزارے ہیں اور شعیب علیہ السلام نے ان کو بیٹی نکاح میں دے دی نا اب یہ آ رہے پلٹ کر نے بستی اپنے ملک کی طرف مصر کی طرف آ رہے تو رستہ بھول گئے رات کو اور ٹھنڈے ہوائی چل رہی ہے اس صورت میں اس نے گھر والی سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہر جاؤ جہاں مجھے آگ نظر آ رہے اپنے خیال کے مطابق اس نے آگ سمجھا جبکہ آگ تو نہیں کی وا تو میں کسی آدمی کو دیکھ لوں وہاں جس نے آگ جلائی ہے راستہ پوچھ لیں گے رستہ ہم بھول گئے ہیں اور وہاں سے آگ کا چنگاری لیاؤں گا انگارا لیا ہوں گا تو لکڑی جہاں ملا کر جلا کر تو ذرا اس سے فائدہ ہو جائے گا پلم ہاں جب آیا اس کے پاس نو دیا یا موسا آواز دیا گیا اس کو کہ اے ان نے انب بو گا یقین میں تیرا رب ہوں فخلا نالک نکالو اپنے نکالو اپنے جوتے خوش کا سوکھا ضرور دینا ان کبل واد علم قدو یقیناً آپ پاک وادی میں ہیں جو مقام تو ہے آپ ایک پاک وادی میں ہے جس کا نام مقام ہے اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت کے وقت یہ بھی عبادت کا اختصاص ہے جوتوں کے ساتھ گندگی ہے تو ہٹا دینا چاہیے جیسے کہ سننا ابو دود کے حدیث میں اللہ کے نبی نے نماز کے حالات میں جوتے نکال دی صحابہ نے دیکھا انہوں نے بھی نکال دی سلام پہ کے بعد نبی علیہ السلام نے جب دیکھا صحابہ نے جوتے اٹھائے ہیں ہٹائے ہیں تو فرمایا کیوں اللہ کے آپ نے ہٹائے تو ہم نے بھی فرمایا مجھے تو جبریل نے آ کر بتایا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی ہے تو آپ لوگوں نے کیوں ہٹایا مانا صاف جوتے ہیں تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے عبادت کرنا اور سے ثابت ہے خالف والنصار لا یہود نسالا کی مخالفت کرو وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے سن لو پھر نہ تم جوتوں میں پڑھا کرو یہ ایک سنت ایسا ہے کہ اس سے اس وقت پوری دنیا میں لوگ عمل نہیں کرتے الا ماشاءاللہ اللہ جوتے صاف ستھرے ہوں تو اس میں نماز پڑھنا چاہیے تاکہ یہ سنت بھی زندہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوتے نکالو کہا آپ پاک وادی میں ہیں اب دیکھیے مثال سلاۃ السلام کو یہ پتہ نہیں یہاں آگ نہ کوئی چیز نہیں ہے یہاں تمہیں جاؤں گا اللہ مجھ سے کلام کرے گا کیسے علم غیب ہے انبیاء کے پاس راستہ بھول گیا ہے راستہ معلوم نہیں کیسے علم غائب ہے جس کو رستہ معلوم نہیں ہے دوسروں سے رستہ پوچھتے ہیں مجھے راستہ بتاؤ رستہ پوچھنے کے لیے گیا ہے اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو رہے ہیں جبکہ اللہ اور اس کے درمیان میں بہت پردے حائل ہیں صرف اللہ کلام کر رہے ہیں صحیح حدیث سے ثابت ہے نا صحیح مسلم کی روایت نبی سلاۃ السلام نے فرمایا لو کشف اگر اللہ تعالیٰ اپنے پردوں کو ہٹا لے جو اللہ کے آگے پردے تھے اور میں اسے ہم کلام ہوا تھا تو کیا ہوتا رکت صبح وج ہی منتہا بسرو تو اللہ کا بسر اللہ کا نظر جہاں تک پہنچتا وہ تمام چیزوں کو جلا ڈالتا لہذا میں نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے یہ وہاں سی مسلم میں واقع ہے کتاب الغمان سی مسلم میں فرمایا اختر تو کہا میں نے تجھے چن لیا ہے پسند کیا ہے بس تمہلے مایوہ بس اور سے سنو جو تمہیں وہی کی جاتی ہے جو تجھے حکم دیا جا رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے غور سے سنونی ان میں اللہ ہوں نہیں ہے کوئی محبوب اب حق انا مگر میں ہوں فابدنی بس میرے بندگی کرتے رہنا واقعی میں سلاد علی قائم کرو نماز میری یادگیری پہلا مسئلہ یہ کہ میں ہی معبود برحق میرے علاوہ کوئی محبوض نہیں بس میری بندگی کرنا نماز میرے یاد کے لیے قائم رکھنا اس سے علما نے استطلا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول جائے نماز کو یا سویا ورے جائے تو عدیش میں الفاظ ہے نا عزت قزا عہد حکم جب تم میں سے کوئی شخص جاگ جائے آنے سلاد نماز سے یا بھول جائے تو فل یو سلیہ اضا اس کے الفاظ شروع میں یہ ہے کہ سوالات جب تم میں سے کوئی شخص نماز سے سویا رہ جائے اور نسیح یا بل جائے تو فل یو سلیہ درا اوستحدا اَوْ تو وہ نماز پڑھ لے جب اس کو یاد آ جائے یا وہ جاگ جائے تو اس پر لا آ رہے اللہ اس میں الفاظ ہے کہ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے مگر یہیں نماز پڑھنا تو جو لوگ خزاں عمری کے کفارے لگاتے نا بندہ مر گیا تو کہتے ہیں اس کی نماز کتنے نمازیں چھوڑ گیا ہے کتنے پر کفارہ شریعت میں کوئی کفارہ نہیں آیا یہ مولو نے اپنے طرف سے بنایا خزاں عمری بنایا نمازوں کے کفارے بنائے شریعت میں نہیں ہے یہ فرمایا ان نسا تھا قیامت قیامت کا حال کیا ہے آ تن آنے والا ہے اکاد قریب ہے کہ میں اس کو چپاؤں لے تجھ جا تاکہ میں بدلا دوں تاکہ بدلہ دیا جائے کل کلب سم بات ہر نفس کو جو اس نے کوشش کی ہے قیامت آنے والا ہے قیامت آنے والی ہے اس سے کوئی شخص باغ نہیں سکتا ہے اس نے آ کر ہی ہونا ہے اور ہے وہ قریب میں اس کو چپاؤں میں نے اس کے عمر کو اس کے متعین وقت کو چپایا ہے اور یہ قیامت قائم ہونے میں فائدہ کیا ہے فرمائے لکھوج تاکہ بدلہ دیا جائے کل نفس باتس ہاں ہر ایک نفس کو جو اس نے محنت کی ہے صورت حضاب میں ہے نا یس الک الناس آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں, میں فرمایا. اللہ کے پاس اس کا علم ہے نجم فرمایا تاکہ نیکو کو نیکی بدوں کو بدی برائی کا بدلہ برائی سے اچھائی کا اچھائی سے لوگوں کو مل جائے فلاح سدنگانہ نہ آپ کو اس قیامت سے من وہ جو لائے ایمان نہیں لاتے اس کے ساتھ بد تباہ ہوا ہوں فتردہ اور اس نے پیروی کی اپنے خواہش کے آپ ہلاک ہو جاؤ گے یعنی اگر آپ نے کسی کے خواہش پرس کے خواہش کے پیروی کی وہ تو آپ کو خواہش کے ذریعے سے عقیرت سے روک دیں گے اور یہ دلیل ہے کہ انسان کے خواہشات ہی وہ چیز ہے جو قیامت کے خوف سے انسان کو غافل کر لیتے ہیں خواہش کی وجہ سے خواہش غالب آ جاتے ہیں گناہ اس کو کچھ نظر نظر نہیں آتے پھر فوراً چلانگ مارتے ہیں ورنہ جب انسان کے اوپر قیامت کا غلبہ غالب ہو اور خواہش مغلوب ہو پھر اس سے گناہ صادر نہیں ہوتے کیا ہے ایک تو یہ کہ میری لاٹھی ہے اس اور نہیں ہے جاڑتا ہوں میں اس کے ساتھ الن اپنے بکریوں پر پتے دو, دو فائدے بتا دیے اور بھی بہت سارے مقاصد اور رستے میں کوئی سانپ آ جائے اس کو مار سکتا ہوں کوئی باولا کتا آ جائے اس کو مار سکتا ہوں کوئی بھی چیز دفاع کا ایک سنت عمل ہے اللہ تعالی نے الک آیا موسا ڈال دو اس کو اے پالکا ہاں پھل ڈال اس کو فائدہ تم دس آپ تو نہ کہاں اچانک وہ سام تام دوڑتا ہوا قالا فرمایا خود ہاں پکڑو اس کو ولا تخف مت ڈرو ہاں ان قریب لٹھا دیں گے ہم اس کو سیرت حل بھولا پہلے والے حالات میں اب دیکھو نبی ہے اپنے لاٹھی سے ڈرتا ہے اب اگر اس کو یہ پتا ہے کہ تو وہی لاٹھی ہے میں ہاتھ لگاؤں گا پھر لاٹھی بن جائیں گے تو ڈرنے کی ضرورت ہے اللہ نے کیوں فرمایا لا تخف مت ڈرو اس لیے کہ ڈرا ہے تو تب کہا ہے نا معلوم ہوا نبی کو مجزے میں کوئی اختیار نہیں ہے نبی کو علم غیب کسی چیز کا بھی نہیں ہے ورنہ وہ کہہ دیتے کہ اللہ مجھے پتہ ہے تو مجھے جو کہہ رہا ہے کہ لاٹھی ہے ہاں تو نے اس کو سام بنانا ہے میں دوبارہ پکڑ لوں گا پھر لاٹھی بن جائے گی تو سام بنا میں لاٹھی بنا لوں گا نہیں اس کو پتہ ہی ہے ہی نہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے وہ تو اس نے ڈر رہا ہے فرمائے یہ تو ہو گیا ایک نشانی وزموم یادا کا لا لو اپنے ہاتھ کو علاج گا اپنے بغل کے ساتھ تخرج بےذا نکلے گا وہ چمکتا ہوا سفیت من غیر ان بغیر کسی بیماری کے آیا تنخرا یہ دوسری نشانی ہے صورت میں اس کی نے پڑھ اگار تاکہ ہم دکھائے آپ کو من آیاتن اپنے بڑے بڑے نشانیوں میں سے دو نشانی دے دی ان کو اور فرماتے اس کے ساتھ میں کچھ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب کیا کرنے دو نشانے مل گئے تجھے بیچنا چاہتا ہوں جہاں سے بیچارہ ان کے ظلموں سے آیا تھا پلٹ کر پھر وہاں جانا ہے کانا فرمایا میرے سینے کو وَيَسِّر دے کام کھول دے میری زبان کا گرام سمجھے میرے بات کو من بنا دے میرے لیے وزیر میرے اہل میں سے کون ہے وہ فرمایا ہارون آخی ہارون جو کہ میرے بھائی ہے اس دھی ازری مضبوط کر دے اس کے ساتھ میرے کمر کو وہ ع شرق فی امری اور اس کو شریک بناؤ میرے ساتھ میرے نبوت کے کام میں کیسے عجیب دعا مانگی حدیث میں آیا ہے کہ کوئی بائی کسی نے اتنا بڑا احسان اپنے بھائی پر نہیں کیا جتنا علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی پر کیا ہے ہارون علیہ السلام بڑے ہیں مسا علیہ السلام چھوٹے ہیں عمر لیکن ایسا احسان جو اپنے بھائی پر اس نے کیا ہے ایسا احسان کسی نے نہیں کیا کہ اللہ اس کو میرا وزیر بنا کیسے وزیر نبوت میں ساتھی بناؤں نوکر وزیر نہیں اس کو نبوت کا کام میرے ساتھ ملا کر دے دو اور میرے زبان میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کر دو بعض علماء نے وہی لکھا ہے کہ چھوٹے عمر میں اس نے آگ کا انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈالا تھا جب فرحون اس کو قتل کے منصوبہ بنا رہے تھے جب اس کے اندر آگ رکھ دیا پھول رکھ دیا پھول کی طرف ہاتھ بڑھا لائے تھے تو جبریل نے آ کر اس کے ہاتھ کو انگارے کی طرف کیا اور انگارا اٹھا کر منہ میں ڈالا تو زبان میں تھوڑی سی رکاوٹ ہوتی تھی بات کہنے میں ایک معنی تو یہ دوسرا مانا علماء نے یہ کیا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی سری اور مقفو حدیث اس بارے میں نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ انسان جب ظالم بادشاہ جابر بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو اس کے اوپر خوف اور روب جاری ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں جب اس ظالم کے پاس جاؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ اس کے خوف اور روب کی وجہ سے میرے زبان رک جائے کیونکہ انسان رک جاتے نا زبان کے اندر بولنے کی قوت ختم ہو جاتے خاموش ہو جاتے ہیں فرمایا کہ اے اللہ میرے زبان کو کھول دے میرے سنے میں اور میرے زبان میں یہ طاقت پیدا کر دے کہ میرے دل سے میرے سنے سے باتیں آئے اور زبان پر جاری ہو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس نے یہ دعا مانگی دعا کے اندر آگے پھر اور وضاحت کرتے ہیں کہ نسب کا کثیرہ تاکہ ہم بیان کریں تیرے تسبی دونوں بھائی مل کر تیرے دن کا کام کریں وہ کا کسیرا اور تاکہ یاد کرے تجھے بہت ان کا کن تبنا بسیرا یقیناً تو یقیناً ہم کو خوب دیکھنے والا ہے الہ ہمارے اندر بار سینوں میں اور ظاہر میں ہر چیز پر تیرا نظر ہے میری یہ دعا کس واسطے ہے کیوں ہے فرمایا اللہ تعالی نے قدر دیا گیا تجھے تیرے سوالات اے تیرا جو نے مانگا تیرے رب نے تجھے دے دیا اب یہ دعوت کا کام تیرے ذمہ آ گیا ہے صورت قصص میں فرمایا یہ دونوں نشانیاں دینے کے بعد وہ نجال الما سلطان تم اور تمہارے ساتھی غالب تم غالب رہو گے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری دلائل کے ساتھ تم غالب ہو جاؤ گے صورت قصص آیات نمبر پینتیس میں فرمائے کا یقیناً احسان کر چکے تھے ہم آپ کے اوپر مرتن افرا ایک اور مرتبہ علا و حن جب ہم نے وہی کی علام نے کہا تیرے ماں کے طرف یہاں الہام مراد ہے جب ہم نے الہام کیا تیرے ماں کے طرف ماں جو ہاں جو ہم الہام کرنے والے تھے جو الہام کی جاتی تھی وہ ہم نے ان کے طرف کی کیا الہام یہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو فروغ قتل کرتا ہے آپ اس کو دودھ پلاؤ لیکن جب تجھے خوف ہو جائے خوف کی صورت میں اس کو پیٹی میں ڈالو اور اس پیٹی کو یہ جو تمہارے قریب پانی کا چشمہ جاری ہے اس میں پھینک دو سمندر میں ڈالو فرمایا نفذی ہے پھر تابوت ڈالو اس کو تابوت میں پاک فلیم فس اس تابوت کو سمندر کے اندر اس سندوک کو سمندر میں پھینک دو پھل گڑ کے چاہیے کہ لے جائے وہ سمندر اس کو بساہلی کنارے پر مانا سمندر کو دریا کو حوالے کرنا تیرا کام اور اس کو سمندر کا ذمے لگانا میرا کام سمندر کا کنارے پر لگانا سمندر کا کام یا خوش لے پکڑے گا اس کو ادھول وہاں دھول میرا دشمن اور اس کا دشمن وہ میرا بھی دشمن اور اس کا بھی دشمن یہ اپنے گھر میں لے کے جائے گا اس کو کس اللہ کا نظام ہے کہ فرعون میرے بھی دشمن ہے موسا کا بھی دشمن تو یہ مسا علیہ السلام اس کے گھر میں تربیت کرے گا جو ہم دونوں کا دشمن ہے اس کے گھر میں میں نے تجھے بسایا یہ اللہ نے احسان کا ذکر کیا وہ القا محبت ڈال دیا میں نے تجھ پر محبت من نے اپنے طرف سے بولے تشنہ تاکہ تیرے پرورش کیا جائے میرے انکوں کے سامنے کیا محبت ڈالا جب اس کو لے کر گئے گھر میں عورتیں جب آیا کہاں کیا ہے یہ ہاں لڑکا ہے کہاں یہ ہو سکتے ہیں بنی اسرائیل میں سے ہو کہاں نہیں ہو جس کے بھی ہو اس کو نہیں قتل کرنا ہے اس کو دیکھو تو صحیح جو بھی دیکھنے والا دیکھتا اس سے محبت کرتا بہت پیارا بچہ ہے اس کو قتل نہیں کرنا ہے فر نے تو بہت کوشش کی کہ نہیں نہیں اس کو میں قتل کرتا ہوں لیکن میں نے آپ کو آرس کیا تھا نا اکثر بادشاہوں کے عورتیں غالب ہوتی ہے آپ نے خواندو پر خوان پر وہ غالب ہوتی یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا کتنے غالب تھی اپنے بیوی کو مجرمہ پا لینے کے باوجود یوسف کو کہتے ہیں تم جیل میں جا بیوی پر کتنا مغلوب ہے آپ یہ پورا قوم کو قتل کر رہے ہیں اور جب بیوی نے انکھے دکھائے کہ خود بھی بیٹے نہیں لا سکتے دوسروں کا بھی قتل کرتے چھوڑو اس کو پھر کہاں کچھ بھی نہیں کر سکے چھوڑ دیا اللہ فرماتے اس پر میں نے محبت ڈال دیا تھا جو بھی دیکھنے والا دیکھتا اس سے محبت کرتا اس تمشی افتو کہاں جب چل رہی تھی تیرے بہن فس کہہ رہی تھی حل عدالم کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اعلی من یک ان لوگوں پر کس کی کفالت کرے مانا ایک عورت آ رہی ہے دوسرا آ رہی ہے اس کو دودھ پلانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس پر دودھ پلانا حرام کیا تھا کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیے گا صرف اپنے والدہ کا تو اس کی بہن آئی کیا میں تمہیں خبر نہ دوں آلہ ماں یا کھولو کہ اس کی کفالت کرے تمہارے لیے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اپنے ماں کو لے آئی جیسے انہوں نے دودھ پینے کے لیے ڈال دیا تو پینے لگ گئے فرجہ کا فسم نے لٹایا کوئلہ ام نے کہا آپ کے ماں کے طرف خوب ازمایا یہ ساری ازمائش ہے نا خوب ازمایا فلبس مدیئنہ رہے آپ آپ ٹھہر گئے تھے مدین میں کئی سال تم مجھے تعالیٰ قدریاں پھر تم آئے اس تقدیر کے جو اللہ کا تقدیر ہے اس اندازے کے ساتھ اے موسا وس تناؤ تو میں نے خاص کر دیا تجھ کو اپنے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ بندے سے کہہ رہے کہ میں نے تجھے اپنے لی چن لیا ہے وس تناؤ تو میں نے تجھے چن لیا ہے اپنے لی اپنے نفس کے لیے چن لیا بس تو میرا کام کرے گا یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر جو دین کے کام کے لیے نے آپ کو وقف کر لیتے ہیں دین کے کام میں مصروف ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کیا ہے اور ان پر اللہ کا احسان ہے ان کو اللہ نے اپنا قریب کیا ہے یہاں سے تیسرا مقام چلے گا پچپن تک اے جہاں آخو گا بے آیا جاؤ آپ اور آپ کے بھائی میرے نشانیوں کے ساتھ بلا دنیا بھی ذکری سستی نہ کرنا میرے نصیحت میرے دعوت میں میرے دعوت پھیلانے میں اب سستی نہیں کرنا ہے تو عید کی دعوت بعام کرو اظہبا جاؤ تم دونوں علا فرونا فرون کے پاس ان نہ ہو توغا یقیناً اس نے سرکشی کی ہے سرکش ہو گیا ہے وہ فقولہ فسکو لہو ان سے قول نرم, نرم بات بات گفتگو دعوت میں نرمی اختیار کرو دعوت کے اسلوب میں یہ بہت اہم کردار ہے زبان کا نرم بات نہیں کرے گا دائی کے بات اتنا بہتر کی ہونا ہو لیکن اگر وہ صحیح انداز سے نہ ہو تو اس میں اثر نہیں ہوتا دائی کے لیے ضروری ہے یہ خود بعمل بھی ہو دعوت کے انداز بھی اس کا صحیح ہو دلائل بے گرم زبان بے گرم نقصان ہوگا دلائل معاہدین کا گرم ہوتے اور زبان ان کا نرم ہوتے تب بات بنے گی قول للّینہ بات کرو نرم لے جیسے لا نہ ہو یا تزک او یکشا شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے مانا یہ یا تو آپ کے باتیں اس پر تاثیر کر لیں گے یا جب قیامت کا خوف اس کے سامنے آ جائے گا تو اس کا تاثیر اس پر ہو جائے گا یا کچھ آپ کے علامات معجزات اس سے اس کو نسیات حاصل ہو جائے یا قیامت کے خوف سے وہ ڈر جائے تو کسی نجات ہو جائے گا خالا دونوں نے کہا رب بنا اے ہمارے رب انا نخواف ہو یا فرطینا کہ وہ زیادتی کرے ہم پر اویت گا یا سرکشی کرے مانا یا تو وہ ذاتی طور پر ہم پر حملہ اور یا لوگوں کو جمع کر کے اور ہمارے خلاف وہ بغاوت کرے تو پھر کیا بنے گا فرمایا اللہ تعالی تم تم دونوں تم دونوں میں کے ساتھ ہوں کیسے ساتھ ہوں فرمایا میں آسما ہوا سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں یہاں اللہ تعالی نے اس مسئلے کو بھی بیان کیا کہ اللہ کی ماہیت کیسا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں تو نہ ہارون علیہ السلام نے نہ مسا علیہ السلام نے سوال کیا ہے کہ اللہ کیسے ہمارے ساتھ ہے تم تو دیکھتے نہیں ہو سنتے نہیں ہوں نہیں معنی یہ کہ تو, تو عرش پر مستوی ہے تیرے معیت کا کیا معنی فرمایا کہ میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں مدد کے لیے یہ دو بنیادی چیزیں ہیں نا کہ جس پر ظلم ہو تو قوت اور طاقت والا اس کو دیکھے تو دیکھنے کے ساتھ روک لے یا اس کے حال کو سنے تو سننے کے بعد فوراً ان کی مدد کریں فرمائے میں سننے کے اعتبار سے دیکھنے کے اعتبار سے تم دونوں کے ساتھ ہو یہاں ماہیت کا معنی واضح ہو گیا اور صورت نازہات میں کیا الفاظ ہے وہ احدیہ کا رب کا جب ان کے پاس جائیں ان کو اس انداز سے ڈرائے اللہ کا خوف ان کے سامنے پیش کرے دونوں نے اپنا اظہار کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم جاؤ اپنا دعوت پیش کرو فس آئے ان کے پاس دونوں دونوں نے کہا انا رسول ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کے جانب سے یہاں پر یہ بات بتائی نا دونوں نے کیا کہا رسولا ہم دونوں رسول ہے کتاب ایک کو ملا ہے رسول دونوں اپنے آپ کو کہتے ہیں فارسل مانا فصل چلو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو چھوڑ دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ان کے غلامی ختم کرو ورب ہو دو ان کو یقیناً ہم لے آئے ہیں تیرے پاس نشانی تمہارا سلام ہدا سلامتی ہوں اس پر جس نے حق کے پیروی کی سی بخاری کی روایت میں نبیل سلام نے سلام بھیجا ہے ہیرکل اور دوسرے بادشاہوں کی طرف اس میں یہ الفاظ ہے غیر مسلم پر یہ سلام کیا اگر تُو نے حق کی پیروی کی تو سلام تیرے لی ہے اگر حق کی پیروی نہیں کی تو سلام تیرے لی نہیں ہے اس کے لیے جو حق کی پیروی کرتا ہے وہی کی گئی ہے ہماری طرف اَنَّ الْعَذَابَ یقیناً عذاب اس شخص پر ہے جس نے تقسیب کی ہے اور منہ پھیرا ہے حق کی تقزیب کی اور حق سے روگردانی کی تو اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے صورت عراب میں ہم نے پڑھ لیا تھا نا فالقا آسا فائدہ یا صوبان صوبان المبین اس کے سامنے پیش کیا تھا اب یہاں دعوت پیش کرنے کے بعد قالآ فرمایا ہاں جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون نے کہا فَمَرْ رَبُ <مُسَى> کون تم پہچان خلقا رب ہمارا وہ ہے جس نے دی ہے ہر ایک چیز کو اس کا وجود اس کا صورت خلقب اس کی خلقت ثم پھر اس کو ہدایت کی مانا سمجھ عقل نے کہا کیا حال ہے پچھلے امتوں کا اب دیکھو شیطانی سوال نے سوال کیوں کیا پچھلے لوگوں کا کیا حال ہے یہ اگر آگے سے بول دیں کہ وہ تو جاننی ہے وہ تو تباہ ہے وہ تو الاپ ہو گئے ہیں میں لوگوں سے کہوں گا دیکھو جی تمہارے بڑوں کو قبروں میں بھی نہیں چھوڑا اس نے چلو مارے ان کو یہ تو ہمارے بڑوں کو بھی کہتے ہیں یہ سوال اکثر لوگ کرتے نا سوت بکرا میں ہم نے یہ سب تم سلونا یہ پاس ہے اس نے اللہ کی وحی کی روشنی میں بہترین جواب دیا کتاب علم ان کا میرے رب کے پاس لوہے محفوظ میں ہے لا دل و ربی ونسا نہیں بٹکتا میرا رب اور نہ بولتا ہے اس سے غلطی بھی نہیں ہوتی ہے بولتا بھی نہیں ہے وہ اللذی بواللہ جعال لکم الارض مہدہ جس نے بنایا تمہا لی زمین کو بچونا وَسَلَقَ لَكُمْ فِي هَا ہاں سُبُلَا اور اس نے بنائے تمہا چلنے کے راستے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا آ کے اس نے اسمان سے پانی فَأَخْرَجْ نَافَس نِکَالتے ہیں ہم بھی اس کے ساتھ ازواجم من نَبَاتِ الش جوڑے نباتات ہر ایک چیز کے مختلف جوڑے من نباتات میں سے مختلف اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے کلو کام کم چراؤ اپنے چوپائیوں کو ان نفی دار گلایا تلن یقین اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں عقل مندوں کے لیے اور تم کو پیدا کیا ہے اسی میں سے دوبارہ نکالیں گے تمہیں اس زمین سے ہم نے تم کو بنایا مٹی سے بنایا اور اس مٹی میں دوبارہ تم کو لے جائیں گے اور اس سے دوبارہ تم کو نکالیں گے دعوت پیش کیا ان کو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا جنا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس کی نکال دے ہم کو مینار جنا ہمارے زمین سے بھی سہر گیا اپنے جادو کے ذریعے سے موسا یہ ہوتا ہے نا بڑوں کا اعتراض یہ جو شخص آیا ہے نا وہ ڈیرہ بننا چاہتے ہیں لوگوں کا اپنا ساتھی بنا لیں گے پھر حکومت طلب کریں گے ووٹ لڑیں گے ووٹ کے ذریعے سے حکومت پر چھا جائیں گے لوگوں کو یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے سرداروں کو یہ بیماری ہوتی ہے فلن تی کا بے شہر سو ضرور ہم لے آئیں گے اسی طرح تمہارے پاس جادوگروں کو بھی مسل جیسے جادو تمہارے پاس ہے فلاں نہ ضرور لائیں گے ہم تیرے پاس بس جادو کو مسل ہی اس جیسی فجالنا معاہدہ بناو ہمارے اور اپنے درمیان میں وعدے کے لیے ایک دن لانف ہوں کہ ہم مخالفت نہیں کریں گے اس دن کے نہ مکان ہوا نہ ہم اور نہ تم اور جگہ بھی برابر ہو مکان سوا ایسے جگہ مقرر کرو جو برابر ہو دن بھی مقرر کرو مناظرے کا تعین موضوع کیا ہے موضوع بھی مقرر ہو گیا اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا ہے یہ اس کی موضوع ہے. اللہ وحمد اللہ شریک ہے اور رسول کی رسالت ثابت کرنا یہ اس کی موضوع ہے اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت آپ اس طرف سے مناظر مسار سلاۃسلام اس کے ساتھ بائی معاون ہے اب فرعون کے لشکر آ رہے ہیں ان کے ساحرین وہ سارے مل کر المکم مصع السلام نے فرمایا تمہارے وعدے کا دن یوم الزینت زینت کا دن ہے کون سا دن جس دن فرعون کے تاج پوشی ہوا کرتی تھی جشن اور یہ کے کٹے کیے جائیں گے لوگوں کو کے صبح کے ٹائم یہ وہ ٹائم ہے نا مناظرہ ہو جائے گا ہر ایک آپ اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے شام تک چلے جائیں گے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے بھلے دور ہو لیکن ٹائم یہ صحیح ہے وقت کا تعین ہو گیا, گیا کو کو قوت اور طاقتیں جمع کر لیکم کہا موسان سلاط السلام نے جادوگروں سے ہلاکت ہو تمہاری لیلا تفترو اللہ کا دبا نہ باندھو تم اللہ پر جھوٹ فیوس فی تم تباہ کر دے گا وہ اللہ تمہیں عذاب کے ساتھ اللہ تمہیں تباہ کر دے گا دبا من افطارا یقیناً ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر آئے تو پہلے انہوں نے ان کو وعظ کیا نصیحت کی ڈرایا ادھر دیکھو اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم لوگ جادو کرو گے اللہ کے حکم کے مقابلے میں تمہاری تباہی ہے الگ ہو جاؤ گے فتنا زو رحم بے اختلاف کیا جھگڑا کیا انہوں نے اپنے آپس میں معاملے میں وہ اثر اور چوپے چھپے سے انہوں نے مشورہ کیا یہ الگ ہو گئے مشاء السلام کی دعوت سننے کے بعد ساحرین الگ ہو گئے آپس میں مشورہ کیا کسی نے کہا مقابلہ کرتے کسی نے کہا نہیں کرتے دیکھو اگر یہ نبی ہے مقابلہ کریں گے الگ ہو جائیں گے تو جنہوں نے کہا کرنا ہے انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں اگر ہم مغلوب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نبی ہے پھر ہم ایمان لاتے یہ تو اچھا راستہ ہے پھر. لیکن ٹیسٹ تو کرنا پڑے گا نا اب پھر اون کے طرف سے بھی تو دباؤ ہے وہ تو کرنے کے بغیر نہیں چھوڑے گا جبر ہے جبری ہم کو یہ کام کروائے گا وہ تو بس کسی پر اتفاق ہے ایمان لے آئیں گے اگر یہ غالب ہو گیا نہیں تو اگر یہ جادوگر ہے تو مقابلہ کر لیں گے کال انہوں نے کہا انہ جانے نہیں ہے دونوں لسا ہرانگر جادو ہیں یوری دان چاہتے ہیں یہ دونوں انجو خجا کم کی نکال یہ دونوں تم کو من ارضکم تمہارے زمین سے جادو کے ساتھ اور لے چلے بھی طریقہ تمہارا پرانا باپ دادا کا طریقہ یہ ہوتے ہیں لوگوں کو ارے لوگ یہ غالب آ گئے نا باپ دادا کا دن ختم ہو جائے گا یہ جو کسی کہانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گے مزارات کو پوجے گا کون وہ بھی غالب ہو گئے تو سارے مزارات کو توڑ دیں گے لہٰذا ان کا مقابلہ کرو ہوتے طریقہ لوگوں کا فوج میں ہو کہا یقیناً غالب آیا جو بھی غالب آیا وہ اس دن غلبہ پا گا کامیاب ہو جائے گا اب میدان میں آ گئے علیہ سلاۃ السلام کے سامنے فارو انہوں نے کہا یا موسا اے موسا علیہ السلام امان تلقیہ نقو نمن الخا یا آپ شروع کرو ڈالو اپنے جادو کو ہم ڈالنے والے ہیں السلام نے بل القو بلکہ تم ڈالو آراب میں ہم نے اچانک ان کے رسیاں اور ان کی لڑکیاں خیال آ رہے تھے علیہ السلام کو ان کے جادو سے یقیناً دوڑ رہی ہے اب دیکھو جادو کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا کس پر ہوا پیغمبر پر جو لوگ کہتے جادو اثر نہیں کرتے وہ قرآن کے مخالفین ہیں جادو اثر کرتا ہے لیکن جادو کرنا کفر ہے اور جادو کا علاج جادو سے کرنا بھی کفر ہے اور ہم نے بقرہ میں پڑھ لیا تھا کہ جادو کفر ہے وما کفر سلیمان والا شہادی نہ کفرفر فعو جیسا محسوس کیا موسلام نے اپنے دل میں خوف دیکھو ڈر گئے کس چیز سے ہم کہتے ہیں نا چودویں صدی کے کوئی مولوی پیر کو لے جاؤ یا جو لوگ جادو کو نہیں مانتے ان کو لے جاؤ سمندر کے کنارے پر کڑا کرو بڑے بڑے لانچ ان رسیوں کو دکھاؤ ان کو کیا ان رسیوں سے وہ بھاگیں گے یا لی مارکیٹ کی دکانوں میں لے جاؤ ان کو بڑے بڑے رسیوں کے کارخانے ہیں تو رسیوں کو دیکھ کر وہ بھاگ جائیں گے نہیں ان رسیوں میں تو لوگ کام کر رہے لاٹیاں بناتے رسیاں بناتے وہ وہ رسیوں سے لے سے خوفزدہ ہو گیا معلوم ہوا کہ جادو کا اثر ہوا ان پر. Yakinan, غالب ہیں وہ الکی اور ڈال دے مافی امین کا جو آپ دیہات میں ہے تلخف نگل لے گی وہ ماسنا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے سنا شاہر یقیناً جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ تو فریب ہے جادو کا نہیں کامیاب ہوتا ہے جادوگر جہاں سے بھی وہ آئے جس جگہ سے بھی مقابلے کے لیے آئیں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے جب مقابلہ ہو گیا علیہ السلام غالب ہو گیا ان کی جو کچھ سب کو نگل لیا فول کے سہارت و سجدا پس گرا دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے کہنے لگے امن نہ بے ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر کون سے رب پرن بھی تو اپنے ظالی اپ میں جھوٹ بولا ان نہ یہ لکبی رکم اللہ جی تمہارا بڑا استاد ہے دیکھو کیسے الزام لگاتے بڑے होते ना لیڈر قسم کے لوگ وزیر اعظم ہوتے ہیں مشیر وغیرہ یہ جھوٹ کے بڑے ماہر ہوتے ہیں بدنام کرنے کا وہ بڑا ہے علامہ جس نے تم کو جادو کا علم سکھایا ہے فلاو خطنا ضرور کاٹوں گا میں تمہارے ہاتھوں کو مخالف جانب سے ولو سل ضرور سلی پر چڑھاؤں گا تمہیں فی کے تنوں پر فی ضرور تم جان لو گے اینا شد عذاب, آپ کا کون سخت ہے عذاب میں اور کون باقی رہنے میں کس کا عذاب سخت ہے اور مستقل عذاب ہے کہ ہر گز نہیں ترجیح دیں گے ہم علامہ جاءنا من لنو سے رکھا ہر ترجیح نہیں دیں گے ہم تجھے کس چیز پر مِنَ اس پر جو آئے ہیں ہمارے پاس واضح دلیلیں ہم نے نبوت دیکھا ہے ہم نے رسالت دیکھا ہے ہم نے اللہ کے غلبے کو دیکھا ہے ودی اور وہ جو فتح جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ اللہ کے ذات جس نے ہم کو پیدا کیا فخ فیصلہ کرو ہمارے خلاف جو کچھ بھی تم فیصلہ کر سکتا ہے ان نما تفظی ہاد ہل حیات دنیا فیصلہ کر سکتا ہے دنیا کی زندگی میں ہاج ہل حیات دنیا کی زندگی میں ان نہ آمنا یقیناً ہم ایمان لیا بے رب اپنے رب پر لے لیا فرنا تاکہ معاف کر دے ہم کو ختوا نہ ہمارے گناہ وماں اکرخنا اور وہ جو تم نے مجبور کیا تھا ہم کو جادو کرنے پر یہ بھی جادوگر نے اپنے بات بتائی نا کہ فرعون نے ہم پر جبر کیا لڑایا اس کے ساتھ تو اب اس کی بھی معافی اللہ تعالیٰ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے کیسے جواب دیا انہوں نے کہا کہ کون ہم میں سے ہے جو اشد آزاد جو سخت ذاعب دے گا اور باقی رہنے والا ہوگا انہوں نے کہا ہاں واللہ خیر ہوں آپ کا اللہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ذات ذات اللہ کے ذات ہے بس ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں ہم نے ایمان لایا اور جو علیہ من السحر جو تو نے مجبور کیا اس پر ہمیں جادو کرنے پر ہم اس کے بھی معافی مانگتے ہیں اور ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہم نے صاف کر دیا ہے ہمیں تیرے باتوں کا کوئی خوف نہیں ہے جو مرضی کر لو ہم اس کو بالکل توجہ بھی نہیں دیں گے اپنے ایمان کا انہوں نے پختہ اظہار کر لیا